بدعة بدعة ضلالة ضلالة رسول قابل احترام فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حافظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماور ما بہنوں النوویہ کی تیس حدیثیں ہم پچھلے دروس میں مکمل کر چکے ہیں آج اس سلسلے کو آگے پڑھاتے ہوئے حدیث نمبر اکتیس کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس میں جو معنی ہیں اس میں جو باتیں آئی ہیں انہیں سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ آج کی حدیث کا عنوان ہے زہد کی فضیلت آج ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ زہد کیا ہے اور زہد کی دین میں اہمیت اور فضیلت کیا ہے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے انا عبد العباس ابن العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله <تصف> <تصف> <تصف> الحمد للہ رب المین و سلاۃ وسلم اب المسلیم نبی محمد اجمائین میں معذرت چاہتا ہوں یہاں سے کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ابو العباس صاحب ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جا ارجل صلی اللہ علیہ یار ایک, ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال یا رسول اللہ دن عل ادا عمل تو ہو احب اللہ, اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر اس عمل کا اہتمام میں کروں تو اللہ تعالی بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ دنیا میں زہد اختیار کر اللہ تعالیٰ تُس سے محبت کرے گا وزہد فی ما عند الناس یحبک الناس اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے زہد اختیار کر لوگ بھی تُس سے محبت کریں گے امام نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور ابن ماجہ وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حسن سندوں سے اس حدیث کے بارے میں شیخ الابانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے متابعات اور شواہد کی وجہ سے کئی روایات اس معنی میں آئی ہیں اور کئی ترک سے روایت آئی ہے تو ان تمام ترک کو سندوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس اعتبار سے یہ حدیث حسن یا صحیح قرار پاتی ہے اور صحیح میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو, چوب... سو چوبیس پر حدیث نمبر نو سو چوالیس پر شیخ الالبانی نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے اور اس کی سندوں کے بارے میں کلام کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے آئیے ہم سمجھتے ہیں حدیث کے معنی کیا ہے اور اس حدیث سے آ... کیا چاہا جا رہا ہے ہماری زندگی میں کیا چیز آنی چاہیے سب سے پہلی چیز حدیث میں صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے سوال پوچھا اور آپ سے مطالبہ کیا کہا یا رسول اللہ دنی المل تو اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کیجئے کہ اگر میں اس عمل کا اہتمام کروں تو اللہ تعالی بھی مجھ سے محبت فرمائیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اللہ کا بھی میں محبوب بن جاؤں اور لوگوں کے دلوں میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہو جائے ایسا کوئی عمل مجھے بتائیے اس حدیث کے اس ٹکڑے سے اہل علم نے یہ بتایا ہے شیخ صیخ فرماتے ہیں قوله دلنی علی صحابی کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ کا اور لوگوں کا محبوب میں بن جاؤں کہتے ما یشعر ان الصحابی فقیر ان محبت اللہ جل وعلا للعبد تكون کہتے ہیں کہ اس جملے سے صحابی کے اس مطالبے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحابی بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے تھے بلکہ سارے صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی کی محبت پانا عمل کے ذریعے ہوتا ہے اللہ کی محبت یوں ہی نہیں مل جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مجرد تمنا کرنے سے چیزیں نہیں ملتی ہے ایک بندہ چاہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے اللہ کا مقرب بن جائے اس کا صرف یہ چاہنا اسے اللہ کا مقرب نہیں بناتا بلکہ اس تقرب کے لیے اللہ کی محبت کے پانے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کا اہتمام کرے جن سے اللہ کا قرب اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے تو پہلی بات یہ بالکل واضح ہوئی کہ صحابہ عمل پوچھتے تھے ہم لوگ آج کل ہمارا جو حال ہے وے کہ ہم بس تمنائیں ہیں ہم کو چیز چاہیے اس کے ذرائع ہم نہیں پوچھتے ہیں اس کے لیے اسباب ہم پوچھتے نہیں ہیں اس تعلق سے مزید فرماتے ہیں کہ فی تنبیہ الى اصل وهو ان همت المرء ينبغي ان تكون مصروفه لما به يحب الله العبد کہتے ہیں حدیث میں ایک اصول کی طرف تنبیہ ہے یہ کہ بندے کے لئے یہ بہت ضروری اور مناسب ہے کہ اس کی فکر اس کی چاہت اس کا ارادوں کا مقصود یہی ہو کہ وہ کوشش کرے اس چیز کی ان اعمال کی ان چیزوں کی جن سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے انتھکون مصروف آتاً بہی یہ حب اللہ کہ وہ اپنی ساری ہمتوں کو ساری فکروں کو اس چیز کے لیے صرف کر دے کہ کس طرح وہ اللہ تعالی کا محبوب بن جائے ایک انسان کے لیے سب سے مقدم اور سب سے پہلی چیز سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنی ساری کوششوں کے ذریعے اللہ کا محبوب ہونے کی کوشش کریں اس تعلق سے ایک اہم بات ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالا بعض حکمہ و علماء نے حکمت والے لوگوں نے علم والے لوگوں نے بات کہی ہے کہ لئی سچہ نو انتحب لئی سچا تو انتحب بڑی بات یہ نہیں ہے کہ تو محبت کرے اللہ تعالیٰ سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تج سے محبت فرمائے اللہ سے محبت کرنے والے کتنے ہیں نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا ایسی چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے جائز رکھی تھیں انہوں نے ان کو اپنے لیے حرام کر دیا دین میں بدعات ایجاد کی بڑے بڑے مجاہدے کیے کیوں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی محبت کے پانے کے لیے لیکن ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ سے نفرت کرتا ہو کیوں اس کے عقیدے اور اس کے عمل کے بگاڑ کی وجہ سے لہذا صرف اللہ سے محبت کرنا کافی نہیں ہے کیا مشرقین اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے وہ بھی اللہ سے محبت کرتے تھے لیکن ان کے اعمال ایسے بگڑے ہوئے تھے ان کے عقائد ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے کے باوجود اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے مقبوض بن گئے لہٰذا یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بندے کی چاہت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے محبت اللہ سے محبت وہ کرے اور اللہ کی محبت وہ پانے کی چاہت کرے لیکن صرف یہ چاہت کافی نہیں ہے بلکہ اس کو وہ راستہ اپنانا چاہیے جس سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے اللہ بھی اس سے محبت کرنے والا بنے اس حدیث میں ایک بات یہ ذکر ہوئی کہ دنیا سے زہد اختیار کر دنیا کی نعمتوں کے تعلق سے دنیا سے زہد اختیار کر اللہ تُ سے محبت کرے گا زہد کیا ہے سب سے پہلے سمجھنا ضروری کہ زہد کے معنی کیا ہے عربی زبان میں کئی معنی اس کے ہیں دو بنیادی معنی اس میں ہیں ایک قلت کے اور دوسرے تحقیر اور اعراض کے آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ابن فارس کہتے ہیں اصلن قلت زہد میں قلت کے معنی پائے جاتے ہیں تھوڑا یہ معنی زہد کے لفظ میں پائے جاتے ہیں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرنا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو نعمتوں کا عادی نہ بنا ہے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے تمام لذتیں حاصل کرنے کے لیے کی ایک انسان اپنے آپ کو پیش کرے اور انہی لذتوں میں کھو جائے بلکہ قلت پر وہ قناعت کرے یہ زہد ہے اسی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے آپ فرماتے ہیں عباد اللہ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اسی طرح سے امام البحقی نے شعب الایمان میں اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے حدیث نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار تنعم سے نعمتوں میں کھوئے رہنے نعمتوں میں پڑے رہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ فن عباد اللہ ہی لئی سو اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نعمتوں میں پھسائے نہیں رکھتے ہیں. جو اپنے آپ کو نعمتوں کے عادی نہیں بناتے ہیں. نعمتوں کی غلام نہیں بناتے نعمتوں ہی کے پیچھے دوڑنے والے وہ نہیں ہوتے کہ نعمتوں کا لذتوں کا عادی ہونا انسان کو آخرت سے پھیر کے دنیا سے جوڑ دیتا ہے اور اللہ سے پھیر کے چیزوں میں انسان کو مصروف کر دیتا ہے اللہ کو بھول کے انسان دنیا کا ہو جاتا ہے جتنا انسان نعمتوں میں کھوتا ہے اتنا مشکل اس کے لیے نعمتوں سے دور ہونا ہوتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے تو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے ایک آدمی نعمتوں کا عادی رمضان مشکل ہو جائے گا اس کے لیے یا اس کے لیے صدقات اور خیرات مشکل ہو جائے گی اگر مال کا عادی ہے تو کسی چیز کا حریث ہونا اس کا عادی ہو جانا اس چیز سے مفارکت اس سے دوری کو مشکل کر دیتا ہے یہاں تک کہ موت بھی مشکل ہو جاتی ہے موت کا خیال انسان کو پریشان کر دیتا ہے اگر وہ دنیا کی لذتوں کا آدی ہو تو یہاں کہا کہ نعمتوں میں پڑے رہنے سے ان کے عادی بننے سے بچوں اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے نعمتوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں. نعمتوں میں ہمیشہ کھوئے والے نہیں ہوتے ہیں. اسی فتح دنیا امام احمد تربیتی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر سات ہزار دو سو چودہ حدیثی ہے کیا فرمایا دنیا میں پراپرٹی کھیتی باڑی اور تجارت اور معاش اتنا نہ بڑھا لو کہ پھر دنیا ہی میں تمہاری رغبتیں معلق رہ جائیں دنیا ہی میں تمہاری رغبتیں دلوں میں پیوست ہو جائیں دنیا ہی کے ہو کے رہ جاؤ یعنی ایک آدمی اتنی پراپرٹی بنا لے اپنی کہ پھر اسی کا غلام ہو کر رہ جائے دن رات اسی کی فکر اس کو ہو اور اپنی آخرت کی فکر نہ ہو دن رات اسی میں مصروف ہو عبادات کو برباد کر دے دن رات اسی کا چاہنے والا ہو آخرت کی رغبت ہی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کلا تخیا دیا علماء نے کہا کہ دیا کے معنی یعنی آآ آآ کھیتی باڑی اور پھر اس کے بعد تجارت وغیرہ باغات وغیرہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو انسان کا پراپرٹی بڑھانے کے چکر میں رہنا اور اسی کا ہو جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے کم پر وہ کنات کرے یہ افضل ہے یہ کہ حرام ہے کہ ایک آدمی پراپرٹی بنائے نہیں یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر خاص طور سے ایک انسان اگر اس میں سے صحیح خرچ کرتا ہو لوگوں کی مدد کرتا ہو حلال میں اس کو دین کے لیے اس کو صرف کرتا ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو دنیا کے جمع کرنے کے بعد دنیا کے نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے مالک بنتے ہیں غلام بننے کی وجہ کتنے لوگ ایسے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے تو یہاں پر کہا کہ دنیا کی پراپرٹی جمع کرنے میں نہ لگ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتح فی دنیا دنیا ہی میں راغب ہو جاؤ دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ تو پہلے معنی اس میں یہ ہے کہ انسان چیزوں کی قلت پر کنات کرے تھوڑے پر راضی رہے یہ معنی بھی زہد میں آتے ہیں اسی لیے عام طور سے زاہد اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور کم پر راضی رہ کے سیدھا سادہ سیدھی سادی زندگی گزارتا ہے دوسرے معنی یہ نہیں کہ چیزوں کو کم کرے دوسرے معنی یہ ہیں زہد کے کہ انسان دنیا کی رغبت کو کم کرے چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو ب کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوں یا دوسرے بھی صحابہ ہیں لیکن دنیا میں ان کی رغبت نہیں تھی تو قلت یہاں پر کمی کرنا یہاں پر چیزوں کی کمی نہیں ہے چاہے انسان چیزیں اس کے پاس ہوں لیکن ان چیزوں کی رغبت اس کو نہ ہو دنیا کی رغبت اس کو نہ ہو دنیا کی چاہت اس کے دل میں نہ ہو دنیا سے بیزاری اس کو ہو وہ اب تھوڑے پر راضی رہیں چاہے مالک زیادہ کا ہو اس تعلق سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعالی وکانو من الزاہدین الزہد قلت الرغبت فی ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت جو سور یوسف میں ہے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ان کے بارے میں زاہد تھے یعنی یوسف علیہ السلام کی ان کو ذرا بھی رغبت نہیں تھی بالکل پسند نہیں تھے نہیں چاہیے ہم کو اسی لیے انہوں نے کوئے میں ڈالا یوسف علیہ السلام کو تو کسی چیز کی رغبت کی قلت ہونا اس کو بھی زہد کہتے ہیں اسی لیے قرآن میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے اور ابن الجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از زہد و قلت الرغبت رغبت بھی شہی کسی چیز کی رغبت میں کمی ہونا کسی چیز کی چاہت دل میں کم ہونا اس کو بھی زہد کہتے ہیں تو چاہے انسان کے پاس مال و دولت ہو وہ اس کو خیر میں خرچ کرے لیکن اپنی ذات کے لیے اس کی رغبت اور اس کی چاہت اور اس کی لالچ اس کے دل میں نہ ہو یہ بھی زہد ہے تو دنیا میں زہد اختیار کرنا یہ دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو اپنے اوپر قابو ہے اپنے دل پر اس کو قابو ہے چاہے وہ مال جمع کرے اس کو خیر میں خرچ کرے لیکن اپنے دل کو اس سے بچائے رکھے بہت اچھی بات ہے جیسے بعد صحابہ کا معاملہ تھا کوئی ایسا آدمی کہ اس کو اپنے اوپر ڈر ہے کہ اگر دنیا میں وہ چلا جائے اور زیادہ اس کے پاس مال ہو جائے تو دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے گا اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ان سارے وسائل سے دور رہے جو اسے دنیا دار بنا دیں گے اور اللہ سے دور کر دیں گے آخرت سے دور کر دیں گے اور تھوڑے پر کناٹ کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان سرے سے دنیا کو چھوڑ دے راہبانیت اسلام میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من حرم اللہ اخرج من الرزق قل آمنوا فی آیت بتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیجیے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور ان طیبات کو جو رزق میں سے ہیں پاک رزق کو کس نے حرام کیا زینت کو اچھا پہننا زیورات ہو یا اسی طرح سے اچھا لباس ہو ان چیزوں کو کس نے حرام کیا اور کون ہے جس نے پاک چیزوں کو حلال چیزوں کو لذتوں کو پھلوں کو وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی ان کو کس نے حرام کیا بلکہ آپ یہ فرمائیے ہی علی نمن و حیات دنیا یہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں بھی یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے جائز ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے دن قیامت کے دن خال یوم القیامہ قیامت کے دن تو یہ خاص ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی کافروں کو نعمت نصیب نہیں ہوں گی جنت کی دنیا میں کافر مومن سب کے لیے حلال ہیں یعنی کہ کافروں کے لیے حلال ہو اور مومنوں کے لیے حرام ہو نہیں لذتیں جائز ہیں کوئی لذتوں سے محضوظ ہوتا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن حلال کی کثرت بعض اوقات انسان کو حرام تک بھی لے جاتی ہے اور اللہ اور آخرت کو بھلا کر دنیا کا بنا دیتی کو ہے جہانبی بنا دیتی ہے تو یہ چیز غلط ہے تو یہ چیز غلط ہے تو یہاں یہ یاد رکھنے کی یہ چیز بھی کہ قلت کے چھوڑ چھاڑ کے آدمی پہاڑ پر جا کے بیٹھ جائے یا مسجد میں جا کے بیٹھ جائے یہ مراد نہیں ہے تو قلت رغبت یہاں پر مراد ہے عبداللہ اب نے مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جمبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے سو گئے اور جب آپ اٹھے نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو پر بوریے کی سختی کے نشان تھے اتنا سخت تھا کہ جسم پر نشان ہو گئے فقل نہ یا رسول اللہ لو اتخذنا اللہ تخت نہ اللہ کا اللہ کے رسول کاش کہ ہم آپ کے لیے اچھا بچھونا گدے والا یا راحت والا بچھونا آپ کے لیے بنا دیتے وقلم دنیا انف دنیا اللہ کرا کے بن آپ نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے مجھ کو دنیا سے کیا لینا ہے کہاں دنیا اور کہاں میں میرا دنیا سے کیا لینا دینا انف دنیا اللہ کرا کے میرا حال میری مثال دنیا کے تعلق سے ایسی ہے جیسے ایک سوار ہوتا ہے گھڑ سوار اونٹ پر سوار کوئی سوار ہوتا ہے مسافر جیسے سوار ہے اپنی گاڑی میں یا اپنے اونٹ پر اس طلح تا شاجارات ایک ایسا مسافر جو سوار ہے اپنی سواری پر تھوڑی دیر کے لیے سواری اس نے روک دی اور ایک پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سایہ لینے کے لیے آرام کرنے کے لیے وہاں رکا پھر اس کے بعد اس پیڑ کو چھوڑ کر آگے نکل گیا وہاں اپنا گھر اور پورا سارا معاملہ نہیں بناتا ہے اس کو مزین کرنے میں نہیں لگتا ہے اس سے دل نہیں لگاتا ہے اس پیڑ سے بلکہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا ہے وہ مسافر ہے اب یہاں ہے کل کہیں اور ہے تھوڑی دیر کے لیے اس پیڑ کے پاس رکا ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رہنا ہمارا ایسے ہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک پیڑ کے نیچے راحت کے لیے آرام کے لیے اس کے سائے میں رکے ہیں ہم مسافر ہیں ہم مقیم نہیں ہیں ہم کو نکل کے یہاں سے جانا ہے دنیا میں یہ وقتی پڑاؤ ہے اصل ٹھکانا ہمارا ہماری منزل آخرت ہے تو جس کو چھوڑنا اس سے دل نہیں لگایا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر زود سے مراد قلت رغبت ہے کہ انسان ان چیزوں سے دل نہیں لگا ہے اپنے دل کو ان میں آدمی مصروف ایسا نہ کریں کہ پھر نکلنا مشکل ہو جائے اس حدیث کو امام احمد ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار سو پر یہ موجود ہے صحیح ہے تو ایک معنی زہد کے ہیں کہ قلت ہو چاہے چیزوں کے اعتبار سے ہو یا رغبت کے اعتبار سے ہو اصل تو رغبت کے اعتبار سے ہے چیزوں کا کم کرنا رغبت کی وجہ سے رغبت کے کم. ورنہ بازو کا چیزیں کم ہوتی ہے لیکن رغبت زیادہ ہوتی ہے تو یہ انسان کے لیے اور خطرناک چیز ہے پھر وہ اپنے لیے حرام کو بھی حلال کر لیتا ہے اور چال بازی مکاری کرتا ہے تو اصل مقصود دل سے رغبت کا نکلنا ہے دوسرے معنی جو کہ پہلے معنی پر مبنی ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے پہلے معنی دوسرے پر مبنی ہے یہ اصل جڑ ہے وہ یہ کہ ایک انسان کی دنیا سے حقارت ہو دنیا کے لیے اس کے دل میں حقارت ہوئی کوئی چیز نہیں دنیا جب کسی چیز کو انسان حقیر جانتا ہے تو دل بھی اس سے بیزار ہوتا ہے پہلی چیز حاصل ہوتی ہے اس دوسری چیز سے اس تعلق سے ابن رجب رحم الله فرماتے ہیں ومعنا الزہد فی الشی الاعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمه عنه يقال شیء زاہد ای قلیل حقیر کہتے ہیں زہد کے معنی کیا ہے دنیا کی قلت اور اس کی حقارت کی وجہ سے انسان کا اس سے اعراض کرنا اس سے دوری برتنا اپنے دل کو اس سے موڑ لینا وہ ارتفاء المتان ہو اور ایک انسان کا یعنی اس کی حقارت اور اپنے حوصلوں کے یا اپنی چاہتوں کے ارادوں کے اس سے اونچا ہونے کی وجہ سے اس سے اعراض کرنا ہم کو یہ نہیں چاہیے ہم کو آخرت چاہیے یہ ہمارا مقصود نہیں ہمارا مقصود آخرت ہے تو ایک انسان کا اونچی چیز کی نیت اور ارادے کی وجہ سے ایک گھٹیا چیز کو ترک کرنا اسے سے اعراض کرنا اس کو گھٹیا سمجھتے ہوئے یہ چیز زہد ہے کہ دنیا کے حقارت انسان کے دل میں ہو کہتے ہیں کہا جاتا ہے شہی ان زہید کئی کس کے لیے کہتے ہیں کلیل حقیر تو زہید اس چیز کو کہتے ہیں جو تھوڑی ہو حقیر ہو تو دنیا کی حقارت دل میں ہونا یہ بھی ایک زہد کا پہلو ہے جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بسوقی علاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے داخل من بعض العالیتی والناس کنفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں گئے اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے دائیں بائیں آپ کے اطراف تھے اور چل رہے تھے فمر بجدین اسکہ میتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے پاس سے گزرے جو مردہ پڑی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے کان والی تھی چھوٹے کان والی لوگوں نے مری ہوئی بکری کو پھینک دیا تھا وہاں پڑی ہوئی تھی فتح والا بھی ادو نہیں اللہ کے رسول صلاح نے کان پکڑ کے اس کو اٹھایا کالا کال امبر صاحبہ سے آپ نے پوچھا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک درہم کے بدے اسے بکری ملے فقالی صاحبہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس میں سے ہم کو کچھ ملے ہم کیا کریں گے اس کو لے کر مردار ہے اس کو لے کے کر ہم کریں گے کیا کالا توحب آپ نے کہا یوں ہی تم کو مل جائے بغیر درہم کے کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں یہ مل جائے یوں ہی صحابہ اللہ کے رسول اگر ہوتی ہوتی تب بھی تھی چھوٹے کان والی بکری تھی والی تو کیا رغبت اس میں ہوتی جبکہ یہ مردہ ہیں اب کون چاہے گا اس کو فقال من آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں جتنی یہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے یہ بکری جتنی تمہارے نزدیک حقیر ہے اللہ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف مقامات پر بتایا اور بعض اوقات تو اس طرح دکھایا مردار کی طرف نشان دہی اس کی کر کے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہ دنیا بہت حقیر ہے اللہ کی نگاہ میں دنیا بے قیمت ہے اس مردہ بکری سے گئی گزری ہے جب تمہاری اس میں رغبت نہیں ہے تو وہ تو اور گھٹ گیا ہے اس میں تمہاری رغبت نہیں ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ہر وہ چیز ہے ہر وہ نعمت ہر وہ مصروفیت ہے جو ایک انسان کو اللہ اور آخرت سے غافل کرتے ہیں فی نفسی نعمتیں بری نہیں ہیں لیکن یہ نعمتیں جب بندے کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دیں تو وہ مضمون دنیا ہے جس کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون ملعون ما دنیا ملعون ہے اللہ کے رحمت سے دور لانت کی حقدار ملعون ملعون ما المافی اس میں جو بھی ہے وہ سب ملعون ہے اللہ مبت ابھی وجہ اللہ تعالیٰ سوائے ان چیزوں کے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کے دیدار کی چاہت کی جائے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے تقرب کی کوشش کی جائے تو دنیا سب کی سب لعنت کی حقدار ہے کیوں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی کیوں اس لیے کہ بندہ جب اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں مصروف ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو نعمتوں کو دنیا کی زیب و زینت کو ترجیح دیتا ہے اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو ہر وہ چیز دنیا ہے ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ اور آخرت سے انسان کو غافل کرتے ہیں لہذا یہاں, یہاں اس حدیث کو امام تبرانی نے روایت کیا سید ترغیب حدیث نمبر نو اور یہ حدیث حسن غیر ہی ہے تو یہ زہد کے بارے میں ہم نے دیکھا قلت اور اعراض و حقارت یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں اہل علم میں اور بھی باتیں سلسلے میں کہی آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں معاوی ابن عبد الکریم کہتے ہیں ذکروا عند الحسن الزہدہ حسن بصری رحمت اللہ علی کے سامنے کسی نے زہد کا تذکرہ کیا فقال بعضهم اللباس وقال بعضهم المطعم وقال بعضهم کذا زہد کس چیز میں ہوتا ہے کسی نے کہا لباس سیدھا سادہ پہننا یعنی لباس میں زہد ہوتا ہے کسی نے کہا کھانے کے معاملے میں زہد ہوتا ہے کسی نے کوئی اور چیز ذکر کیا وقال الحسن لستم فی شئی تم سے کوئی بھی ٹھیک سے منزل پہ نہیں پہنچا تم سے کوئی بھی صحیح نہیں جواب دے رہا ہے. اذا احدن افضل کہتے <تصفيق> واقعی زاہد وہ ہیں کہ جب بھی وہ کسی کو دیکھے اس کے بارے میں یہ, کہیں یہ مجھ سے بہتر ہے جب بھی وہ کسی مسلمان کو دیکھے وہ کیا کہیں؟ وہ کہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے یعنی دوسروں پر طرف دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونا یہ خطرناک چیز ہے اصل زہد یہ ہے کہ ایک انسان ایک انسان دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کر کے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے بلکہ توازو اختیار کرے کیونکہ دنیا میں مال کپڑا دولت زیب و زینت یہ چھوٹی چیزیں ہیں بعض اوقات مقام اور شرف یہ بڑی چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان دنیا کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے دکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مقام مل جائے کتنے زاہدوں کا حال یہ ہوتا ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے سٹی پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنیں گے اور کچھ نہیں کریں گے لیکن عزت ان کو چاہیے ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں مقام چاہیے ہوتا ہے کہ کتنا سیدھا ساتھ آدمی ہے دنیا چھوڑا ہوا ہے لیکن اس کو وہ جو مقام چاہیے ہوتا ہے وہ مقام بڑی چیز ہوتی ہے کیوں اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار آ کے اس کے پاؤں میں بیٹھتے ہیں کتنے زاہدوں کا یہ حال ہوتا ہے جو تاریخ دنیا بظاہر ہوتے ہیں وہ مادی نعمتوں کو چھوڑتے ہیں تاکہ وہ معنوی نعمتوں کو یعنی اس اعتبار سے اس شرف مقام لوگوں کے دلوں میں جگہ اور اونچی حیثیت اپنی سیاسی حیثیت یا سماجی حیثیت پائیں یہ چیز بڑی چیز ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل انسان کے لیے زہد اصل یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے اپنے کو گھٹائے اپنی بڑائی کو نہ چاہے یہ چیز بڑی مشکل ہے اور کی بیماری تھی پہلی مصیبت یہی تھی خیر و خلق تن ساری مصیبت کی جڑ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور آج حالت یہی ہے کبر گھمنڈ اور تکبر تو کہا کہ جب بھی کسی کو دیکھے ظاہر وہ ہیں تو یہ کہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور اونچا بننے کی چاہت اس میں نہ ہو ایک اور مانا اس کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بتایا کہ بہت جامع لفظ ہے اور جامع تاریف کہتے ہیں ابن قیم رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ سمیت ابن شیخ الاسلامی ابن قدس يقول میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے سنا وہ کہتے تھے اب اس کو یاد رکھے کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ <أجمعِهَا> میں, میں نے شیخلام اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ زحد یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو آخرت میں فائدہ نہ دیں اور ورع یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کا آخرت میں نقصان پہنچانے کا اس کو خوف ہو زہد اور ورع میں فرق کیا ہے زہد بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ساری چیزیں ایسی چھوڑ دینا کہ جو آخرت میں کامیاب نہ کرنے والی ہوں ان چیزوں کو چھوڑ دینا اس کا نام زہد ہے آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہوں تو ایسی چیزوں کا چھوڑنا یہ وراں ہے دونوں میں یہ فرق ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد اور وراں کے بارے میں جامع ترین بات جو سب سے بہترین کلام احسن عبارت جو میں نے سنی ہے وہ یہی ہے اور واقعی بہت جامع بات ہے ہر وہ چیز جو آخرت میں نفع نہ دے اس کو چھوڑنا چاہیے ابو وہ مسلم الخولانی کہتے ہیں لئی دنیا بری والا مال زہادت یہ نہیں ہے زحد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی دنیا کی نعمتوں کو جو حلال ہے انہیں حرام کر لے اور یہ بھی نہیں کہ انسان اپنا مال ضائع کر دے آخرت کی چاہتے تو سارے نوٹ جمع کر دیے سب کو جلا دیا مال کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ آدمی اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لے یہ دونوں چیزیں زہد نہیں ہیں کہتے ان زہادتوں اس کو بھی یاد رکھیں بہترین عبارت ہے بہترین جملے کا انہیا انتکو نبی اوسکا فی ہے دنیا میں کہ جو اللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں تو, تو اس کے بارے میں یعنی زیادہ اعتماد رکھے اس کے مقابلے میں جو تیرے ہاتھوں میں ہیں. تیرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا تجھ کو اتنا اعتماد نہ ہو یہ میرا ہے یہ فائدے کا ہے کام آئے گا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں بلکہ اللہ کے پاس جو ہے اللہ کے خزانوں میں چاہے دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے اللہ کے پاس جو ہے اس پر تجھ کو زیادہ بھروسہ ہو اللہ کی عطا پر تجھ کو زیادہ اعتماد ہو اپنے حصول کے مقابلے میں اپنے پاس حاصل شدہ چیزیں اس پہ تجھ کو اعتماد نہ ہو بلکہ اس پر اعتماد ہو جو اللہ کے ہاتھوں میں ہے تو یہ جو ہے یہ زہد ہے اور کہتے ہیں وہ مصیبت من مصیبتہ دخ رہا مینا کہتے ہیں اگر کوئی مصیبت تجھ کو پہنچے کوئی چیز کھو گئی موبائل فون کھو گیا آپ کا گاڑی یہ ہو گئی یا ضائع ہو گیا کچھ کچھ بھی نقصان ہو گیا کہتے ہیں اگر کوئی مصیبت تجھ کو پہنچی چاہے جسم میں ہو مال میں ہو تجھ کو کنت اشد اجریہ و دخریہ تجھے اس کے عجر اور اللہ کے ہاں اس چیز اس نعمت اور اس آ, یعنی عطا کے سنبھالے ہوئے رہنے پر تجھ کو زیادہ امید ہو اللہ کے ہاں اس پر جو اجر ہے اس کی امید تجھ کو زیادہ ہو اس سے کہ کاش کی وہ تیرے پاس باقی رہتی ہے ایک چیز کھو گئی ملتی تو زیادہ اچھا تھا یا اس پر صبر سے جو آج مل رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے دونوں میں سے تیری چوائس کیا ہے اگر چننے کا موقع آ جائے تو کیا چنے گا کہ مجھے اللہ واپس نعمت دے دے یہ چاہیے یا پھر اللہ اس پر جو اجر ہے وہ مجھ کو دے تو اس کا اجر تجھ کو زیادہ محبوب ہے یا اس چیز کا ملنا تجھ کو زیادہ واپس ملنا تجھ کو محبوب ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اس اجر کی چاہت زیادہ ہے اس چیز سے چیز گئی گئی کوئی بات نہیں اللہ جو چاہتا لے لیتا ہے ہم کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کے پاس جو ہے اعتماد اپنے پاس کی چیز سے زیادہ ہو اور کچھ کھو بھی گیا اس کی چاہت سے زیادہ اللہ کے اجر کی چاہت وہ کہتے ہیں یہ زہد ہے اصل دنیا کا ترک کرنا یہ ہے امام احمد نے اپنی کتاب زہد میں اس کو روایت کیا ہے روایت نمبر چھیانوے پر دنیا اور آخرت کا معاملہ کیا ہے دنیا کی حقارت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھے جن کا قرآن و <سؤال> سنت میں اور سلف کے اقوال میں دنیا کی گرا ہونے کا ذکر ہے گھٹیا ہونے کا ذکر ہے عون ابن عبداللہ کہتے ہیں اب دنیا و آخرتما بالع ابن آدم کے دل میں دنیا اور آخرت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے ترازو کے دو پلڈے ہیں ابن آدم کے انسان کے دل میں دنیا اور آخرت کا معاملہ ایسا ہے جیسے ترازو کے دو پڑے ہیں ترجا عہدہ ہوما جب ایک جھکتا ہے تو دوسرا اوپر جاتا ہے اور جب ایک یعنی اوپر جاتا ہے تو دوسرا جھکتا ہے اگر دنیا تیرے دل میں اس کا پردہ بھاری ہے آخرت ہلکی ہوگی اگر آخرت کا پردہ بھاری ہے تو دنیا ہلکی ہوگی دونوں ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتے ہیں ہمیشہ اس میں ایک یا دوسرا راجہ رہے گا ایک یا دوسرا جھکا ہوا رہے گا تو جو انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت آخرت کی عظمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور جو آدمی آخرت کو اہمیت دیتا ہے دنیا کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے حلیت الاولیاء میں ابو نعیم السفہ نے اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے وہ رحم اللہ فرماتے ہیں ان نمت دنیا مثال دیکھیے ان نمت دنیا لہو امرا کہ آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو جس کی دو بیویا دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے اور اس کی دو بیویا ہیں ایک کو خوش کرے گا تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے اگر وہ ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے یہی معاملہ دنیا اور آخرت کا ہوتا ہے جو آدمی دنیا ہی میں لگ جاتا ہے دنیا ہی کو مزین کرنے میں لگ جاتا ہے آخرت کا معاملہ اس سے ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کو درر وہ پہنچاتا ہے دوسری بات حدیث میں آئی وز ہدفی ماند بکناس دنیا میں لوگوں کے پاس جو ہے اس سے اعراض کر اس سے اپنے دل کو دور رکھ اس کی چاہت مت کر اس سے زہد اختیار کر لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے اللہ تعالی نے بھی قران کریم میں اس بات کو اس بات کا حکم دیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه زهره الحیات الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى سورۃ طہ ایت نمبر 131 اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی نگاہیں ان لوگوں کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھنا جنہیں ہم نے بطور امتحان دنیا میں زیب زینت کی چیزیں عطا کی ہیں تاکہ انہیں آزمائیں اور انہیں اس سے متمد کیا ہے ان نعمتوں کو عطا کیا دنیا کی خوبصورت دیکھنے میں ایک دم آنکھوں کو بالکل اندھا کرنے والی ایسی روشن چیزیں اور ہری بھری چیزیں نعمتیں دنیا کی جنہیں دیکھ کر آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں ان, لو, ان لوگوں کو اور ان کی ان کی نعمتوں کی طرف مت دیکھنا ربی کا خیر آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے پچھلے قول میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پاس جو ہے انسان اس طرف راغب رہے تو دنیا میں جو لوگوں کو دیکھا آدمی دیکھتا ہے بعض اوقات کسی کو کسی کے پاس اس سے اچھی گاڑی ہے اس سے اچھا گھر ہے اس سے اچھے کپڑے ہیں اس سے اچھا موبائل ہے اس سے اچھی گھڑی ہے. اس سے اچھی بہت ساری چیزیں ہیں اور آدمی اس کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور اللہ رب العالمین سے بعض اوقات شکایت بھی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا حالانکہ میں زیادہ نفاذ پڑھتا ہوں لیکن مجھ کو نہیں دیا میں زیادہ روزے رکھتا ہوں زیادہ دیندار ہوں نہیں دیا اللہ تعالی فرما ایسے لوگوں کی طرف مت دیکھیے انہیں امتحان کے طور پر دیا وہ انعام نہیں ہے بطور انعام اگر تم کو چاہیے تو اس سے بہتر آخرت میں ہے وہ رزق و کا خیر و ابقا تیرے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے تو دنیا میں انسان محرومی پر اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف نگاہ رکھے اللہ کی آتا پر نگاہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و فرماتے ہیں و قیام ہو باللیل اچھی طرح اس بات کو جان لے کہ مومن کا شرف مومن کا شرف اس کا مقام اس کا اس کی شرافت اس میں ہے کہ وہ رات میں تحجد میں قیام کرے مومن کا شرف قیام اللیل ہے وعزہ عز ہو ناس اور اس کی عزت عزت کے معنی قوت اور غلبے کے ہوتے ہیں علما نے کہا کہ عزت کے معنی کیا ہے قوت اور غلبے کے وہ عز ہو استغناس اور مومن کی عزت مومن کی طاقت اس کی قوت اس کا اس کا غالب ہونا سماج میں کس سے ہے استغناس لوگوں سے لوگوں سے مستغنی ہو جانا لوگوں سے لوگوں کا وہ محتاج نہ رہے جو محتاج ہوتا ہے وہ زلیل ہوتا ہے جو محتاج نہیں ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے تو کہا کہ اللہ کے ہاں مومن کا شرف کیا ہے رات میں قیام اللیل کرنا اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی طرف سے عزت نہیں مل سکتی ہے اکرام نہیں ہو سکتا ہے شرف نہیں ہو سکتا ہے اصل شرف یہی کہ اللہ کا بندہ بن دو لوگوں کے ہاں کیا ہے وہ عز ہو اس تیری قوت تیری طاقت اس میں ہے کہ تو لوگوں کا محتاج کب رہے محتاج بنائے گا لوگ تجھ کو ذلیل کریں گے تو یہ حدیث امام الحاکم نے اور اسی طرح سے امام البحقی نے روایت کی ہے شعب الایمان میں اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ البانی نے حدیث نمبر تہتر پر اس کو حسن کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَي أسمم ما فی الناس تعش لوگوں کے ہاتھوں میں جو نعمتیں ہیں لوگوں کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جا اس کی امید مت رکھ مایوس ہو جا اس سے تعیش غنی تو غنی ہو جائے گا تو غنی ہو جائے گا آج کے دور میں ساری چیزیں اچھی نہیں سنائی دیتی ہیں کہ ایک انسان ایسا آج تو چاہیے چاہیے والا دور ہے کہ جس کے پاس سب کچھ بھی ہے اس کو اگر کوئی کہے کہ کچھ دینا چاہتا ہوں تو نا نہیں بولے گا کبھی تو یہ آج ایسا دور ہمارا ہے اس لیے یہ باتیں بعض اوقات رہ سکتے ہیں, پرانے زمانے کی باتیں تھی آج کے دور کے لیے نہیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عزت اسی میں ہے اس کا مقام اور اس کی عزت اسی میں ہے اس کی قوت اس کا غلبہ اسی میں ہے اور بڑی محتاجی دل کی محتاجی ہے بڑی ذلت اسی کو ملتی ہے جو دل سے محتاج ہوتا ہے وہی اسمافی عید ناس تعیش غنی لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہے اس سے مایوس ہو جا تو غنی بن کے جئے گا مالداری یہ ہے اصل مالدار دل کا مالدار ہے چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو اور جس کے پاس ہے لیکن اس کے دل میں چاہت ہے اور لالچ ہے وہ مالدار نہیں فقیر ہے تو ابو محمد الابراہیم نے کتاب الصلاح میں اس کو ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سیل جامل صغیر میں تین ہزار پر اس کو حسن کہا ہے تمہ سے لالت سے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس میں دھیان ڈالنے سے انسان بے عزت ہوتا ہے حسن بصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تزال کریماً علی الناس و لا يزال الناس یکرمونک ما لم تطعت ما فی عیدیہم آدمی لوگوں میں عزت والا ہوتا ہے اور کریم ہوتا ہے شرف والا ہوتا ہے اس کا اکرام لوگ کرتے ہیں اور تیرا اکرام کرتے رہیں گے لوگ جب تک کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تیرا دل اس میں اٹکا ہوا نہ رہے تو اس کی چاہت نہ کرنے لگے اس کی لالچ نہ کرنے لگے فلتھ کا وہ کری ہو حدیث کا وہ اور جب تو لوگوں کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں نعمتیں ہیں ان میں دل ڈالنے لگے گا اس کی خواہش کرنے لگے گا اس کی تنا کرنے لگے گا وہ تجویز تیری قدر ان کے دل سے ان کی نگاہ میں گھٹ جائے گی اور پسند نہیں کریں گے اور تج سے نفرت کرنے لگیں گے بہت زیادہ اور دشمنی کریں گے تو یہ کیا ہے یہ اثر ہے دنیا کی چاہت کا اور سلف اس کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے اسی لیے بڑے بڑے ہاکی میں جب ان کو عہدے دیتے نہیں لیتے ان کے پاس یعنی ہدیے نہیں لیتے کیوں اس لیے کہ بعض اوقات اس سے مقصود ہی ہوتا ہے کہ اس کو دے کر اس سے حاکم اپنی مرضی کی چیزیں کروائے اس لیے بہت سارے سلف عہدے قبول نہیں کرتے تھے فی نفسی عہدہ قبول کرنا بری چیز نہیں ہے اگر حاکم دے رہا ہے تو کوئی قاضی نہیں ہوگا تو فیصلے کون کرے گا لیکن بعض صرف بھاگتے تھے اس کہ کہیں ظالم بادشاہ ہمارا استعمال نہ کرے اپنے ظلم میں تاکہ وہ اپنی بات کو ہمارے ذریعے نافذ کرے تو مال اور ہدیے اور اس طرح کے مقام اور عہدے قبول نہیں کرتے تھے تو جب آدمی لوگوں کی چیزوں میں نیت ڈالتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو پسر نہیں کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل نے میں گیارہ زہد سے سرداری ملتی ہے اصل سرداری یہ ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کال عرابی اہل البصرت ایک دیہاتی نے اہل بسرات سے کہا من اس سردار کا سردار کال اب کہا حسن بسری ہیں اس علاقے کے سردار. کہا سردار کیسے بن گئے ان کے سنیے کہا لوگوں نے کہا نہ ال پیارا جملہ ہے کہا لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں لیکن یہ ان کی دنیا کے محتاج نہیں ہے لوگ ان کی ان کے علم کے محتاج ہیں ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں دین سکھاتے ہیں روایت کرتے ہیں حدیث کی تو لوگوں کو اپنے علم سے یہ فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن لوگوں کے مال سے مستغنی ہے لوگوں کی چیزوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے پاس جو علم ہے اس سے میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا یہ مزاج سلف کا تھا اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے تو جامع میں یہ بات ابن رحم اللہ نے کہی ہے تو خلاص کلام یہ کہ زہد ایک بہت بڑی ہے اس سے اللہ کے ہاں بھی انسان کو مقام ملتا ہے اور بندوں کے ہاں زلیل چاہے مقام کی چاہت نہ کرے بندوں کے ہاں ذلت سے آدمی محفوظ رہتا ہے اپنی عزت بچانا بھی دین ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دیندار ہیں تو زحد یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آدمی کو چاہیے کہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے زحد یہ نہیں کہ آدمی نعمتوں کو اپنے اوپر لذتوں کو حرام کر لے زحد یہ ہے کہ اپنا دل دنیا سے نہ لگائے اور اتنا زیادہ دنیا میں نہ کھو جائے کہ آخرت کو بھول کے اللہ کو بھول کے دنیا دار بن کے دنیا سے جائے زحد یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑے جو آخرت میں فائدہ نہیں دیتی آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر بتیس اس حدیث کا عنوان کیا ہے دوسروں کو تکلیف دینے کی ممانعت دوسروں کو تکلیف نہیں دینا دین میں تکلیف یا ورر نہیں ہے تکلیف کے معنی اور بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں تکلیف جو ورر ہوتا ہے مضررت پہنچانا کسی کو ہام کرنا انگلش کے اعتبار سے تو یہ جو ہے دین میں نہیں ہے آئی اس حدیث کو سمجھتے ہیں جو کہ بہت جامع اور قاعدہ ہے دین میں جامع حدیث ہے عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطا عن ابن امر ابن يحيى عن, عن النبي صلى الله عليه مرسلا فاسقط ابي سعيد و له بعضها ببعض. يقوى بعضها ببعض. کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ضرر ہے نہ ورار ہے نہ ضرر ہے نہ ویرار ہے, ہے, ہے امام النوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے معنی ہم آگے دیکھیں گے امام النوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اسے ابن ماجہ اور دار قطنی نے مسندن روایت کیا ہے اور یعنی صنعت کے ساتھ مص مص م م متصل صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی معطا میں عمر بن اور انہوں نے اپنے والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن روایت کیا ہے اور اس میں صحابی نہیں ہے یعنی صحابی کو ترک کرنا مرسل ہوتا ہے وہ اصخت ابا سعید جس میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے اور اس کے کئی طرق ہیں بعض طرق بعض کو قوت پہنچاتے ہیں بلا شبہ حدیث صحیح ہے اس لیے کہ اگر مرفوع روایت ہو اور مسند ہو صحابی کا ذکر ہو اس طرح سے متصل ہو اس کو ترجیح دی جائے گی ان روایت پر جو مرسل ہیں امام سنانی کہتے ہیں ورر کی کیا مانا حدیث میں ہے لا ضرر ولا درار ضرر کے کیا معنی ہے اور درار کے کیا معنی ہے حدیث اتنی چھوٹی ہے لیکن اس کے معنی وسیع ہیں اور یہ قائدہ ہے علماء نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے امام و سنانی فرماتے ہیں ابر آرو ود ودی جو ہے یہ نفع کا بالعکس ہے اس کی ضد ہے نفع بینیفٹ فائدہ اور اس کا بالعکس اس کا نقصان جس کو ہم کہتے ہیں وہ نقصان ورر کے معنی میں آتا ہے کسی کو ذرر پہنچانا نقصان پہنچانا سب میں انہوں نے بات کہی ہے شریعت میں لا ضرر کے معنی کیا ہے ورر نہیں اس کے معنی کیا ہے صالح الشیخ کہتے ہیں المراد انہو لا کائن لاور کا شریع لاور کا نف شریہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں شریعت میں ورر نہیں ہمارا دین ایسا ہے کہ جس میں ورر نہیں ہے دونوں اعتبار سے کس اعتبار سے نمبر ایک عبادات کے معاملے میں دو آادات اور معاملات کے معاملے میں ایک عبادات کا معاملہ دوسرا معاملات جو لوگوں کے ڈیلنگز ہوتے ہیں کسی میں بھی ضرر نہیں اس کے معنی کیا ہے کہتے ابدار شرائن ون تفا فل بالعبد بل اذا وجد الضرر جاء تحفیف کہتے اس کے معنی یہ ہے لا ضرر دین میں غرر نہیں شریعت میں شریعت کے احکام میں عبادات میں ورر نہیں اور اگر ورر آ بھی جائے کسی کو تو وہاں اس کے لیے تخفیف ہے ورر اٹھانا نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہے کیونکہ نماز میں قیام رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں وقوم دین لیکن اگر وہ بیمار ہے اور اس کو چکر آ کے گرنے کا ڈر ہے تو اسلام میں چونکہ غرر نہیں ہے عبادات میں ذرر نہیں ہے لہذا اس کے لیے تخفیف فورن آ جائے گی اور اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی سہولت مل جائے گی بلا وجہ اس کو زرر اٹھانا نقصان اٹھانا اسلام میں نہیں ہے تو معلوم ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں مثلا روزہ ہے روزہ ہے کوئی بیمار ہے اللہ تعالی نے خود قران کریم میں فرمایا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى تو میں سے جو مریض ہے جو مسافر ہے یا مریض ہے تو وہ ان روزوں کی گنتی جو چھوڑ رہا ہے وہ دوسرے دنوں میں پوری کرے تو بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھے گا کیوں کیونکہ روزے سے اس کو zarar اگر ہو سکتا ہے تو نہ رکھے تو عبادات کا معاملہ کتنے سارے احکام میں سے ہیں کہ اگر کسی عبادت میں ایک تو اول تو کوئی حکم اللہ نے ایسا دیا نہیں جس میں انسان کا نقصان ہو لیکن اگر کسی وجہ سے اس میں اس کو ضرر ہو سکتا ہے اس عمل کے ذریعے سے عبادت کے ذریعے سے تو اللہ نے اس کے لیے تخفیف بھی رکھی ہے صحابی آ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے تو نماز کا کیا آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو معلوم ہوا کہ اسلام میں غرر اٹھانا مقصود نہیں ہے کہ تم عبادت کرو چاہے تم کو نقصان ہو چاہے تم کو تکلیف ہو چاہے تم کو کوئی مصیبت آ جائے اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام میں آسانی ہے جہاں بھی اس کے لیے ورر کی گنجائش اور اندیشہ ہے وہاں اس کے لیے آسانی فوراً آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ عبادات میں ایسا نہیں ہے دو معاملات میں بھی غرر نہیں یہ دونوں اعتبار سے ہیں کہتے ان العبد اذا وجود فهم لا يجوز لهم ولا لأن کہتے ہیں کہ جب ضرر اور ضرار کا وجود اسلام میں اور شریعت میں نہیں ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ یعنی نہ خود دوسروں کو نقصان یعنی ضرر اور درار دوسروں کو نہ پہنچائے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں درد نہیں رکھا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپسی معاملات میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے اس لیے کہ شریعت میں اس کو نہ صرف منع کیا گیا ہے بلکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے تو معلوم ہے کہ بندوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو درر پہنچائے یہ حدیث اصل ہے اس بات کے لیے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے کو جان اور مال اور عزت کے سلسلے میں نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ نقصان پہنچا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورر اور ورار میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں حدیث میں کیا ہے لا ضرر ولا ضرار اس کے معنی کیا ہے کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں اس کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں نمبر ایک ایک معنی یہ ہے کہ غرر سے مراد ابتدائی طور پر نقصان پہنچانا اور غیرار کے مانا ہیں جوابی طور پر نقصان پہنچانا تو معنی یہ ہوئے کہ نہ تم اپنی طرف سے کس کو نقصان پہنچاتے ہو پہنچا سکتے ہو نہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ اس نے اگر تمہارا کچھ نقصان کیا تو تم بھی اس کا نقصان کرتا ہو تو جوابی طور پر نقصان کرنا یہ معنی علماء نے مراد لی ہے اس کی کچھ خاص شکلیں ہو سکتی ہیں ہر اعتبار سے نہیں کیونکہ اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے لیکن عدوان جائز نہیں ہے ابن عبد البرحم رحم, اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں قیل افیح اقوال احدما واحد ایک بات علما نے کہی کہ ضرر اور ضرار کے ایک ہی معنی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا یہی معنی دونوں کے ہیں فتق المبی جمی ان تاکید آپ نے دونوں کا ذکر اس اعتبار سے کیا کہ اس میں تاکید پیدا ہو جائے جیسے ہم کہیں کسی کو کسی کو پریشان مت کرو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو اس طرح سے بعض اوقات تکرار کے طور پر بات کہی جاتی ہے لیکن معنی ایک ہی ہوتے ہیں مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کا مقصود ایک ہی ہوتا ہے تو کہتے شاید یہ مراد ہو بعض علماء نے کہا لیکن یہ بھی مانا کہے کہ وکیل ابلما بانا القتل والے نہیں بلکہ یہ بھی معنی مراد ہے جیسے قتل اور قتال کا لفظ آتا ہے یہ قتل ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے لیکن قتال ہوتا ہے کہ وہ بھی اور یہ بھی دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو قتال باہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کے لیے آتا ہے لیکن قتل یک طرفہ عمل کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ غرر ان وراہ ولی کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں منع کر دی گئی کہ تم اپنی طرف سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور اگر تم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے کہ تم جوابی طور پر بھی اس کو نقصان نہ پہنچاؤ یہ جوابی طور پر غیرار ہے۔ اور کہتے ہیں وہ ان انت سرا فلا يعتدي ونحو هذا كما قال ولا تخن من خانك کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ظلم کا بدلہ لیتا ہے تو اس میں بھی وہ حدیں پار نہ کریں ظلم خود نہ کر بیٹھے بدلہ لینے میں لیکن کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ولا تخانخ جیسے مثال کے طور پر کسی نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تو آپ بھی جواب میں اس کو نقصان پہنچائیں خیانت کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے آپ نے فرمایا اگر کسی نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے تو اس کے ساتھ خیانت مت کر اگر آپ کے اس میں سے کسی نے مال میں سے خیانت کی آپ اس کے مال میں خیانت کریں جوابی طور پر بدلہ لینے کے لیے حدیث میں سے اس طرح کے نقصان سے منع کیا گیا ہے الاستذکار میں ابن عبدالبر نے بات کہی ہے تو ایک معنی تو یہ ہوئے کہ ایک طرف سے نقصان یا دوسرے جوابی طور پر نقصان یہ معنی کیا گیا ہے دوسرا معنی اس کا کیا ہے اللہ معنی کہتے ہیں کہ وَفَرَّقَ بَعْدُهُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ اَذَّرَرُ مَا تَضُرُّ بِهِ صَاحِبَكَ مِمَّا تَنْتَفِعُ أَنْتَ بِهِ وَالدِّرَارُ أَن تَضُرَّهُ مِن غَي ضرر کیا ہے اور غرر یہ ہے کہ ایسے اس وجہ سے تو کسی کو نقصان پہنچائے کہ تیرا کچھ فائدہ ہوگا اس نقصان پہنچانے سے یہ غرر ہے کہ تیرا کچھ فائدہ اس کو نقصان پہنچا کے تو یہ غرر ہے اس سے بھی منع کیا گیا کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ دوسرا یہ ہے کہ تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تو نفس کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے تو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ضرار ہے تو غرار یہ ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا اور ضرار یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی ہے وہ اپنے گھر میں کوئی نعت اور جو ہے اس طرح کی شعر شاعری بڑی آواز میں سن رہا ہے یا مان لیجیے قرآن ہی سن رہا ہے یا حدیث کا کوئی درس بڑا بڑی آواز اونچی آواز سے سن رہا ہے اور پانچ پڑوس جو ہے وہ آرام کرنے کا وقت ہے رات کے تین بجے ہیں اور یہ زور سے سن رہا ہے. اس میں اس کا فائدہ ہے اس میں اس کا فائدہ ہے یہ اپنے فائدے کے لیے دین کی بات سن رہا ہے اور بڑا بیان سن رہا ہے بڑے علامہ کا سن رہا ہے لیکن لوگ سو رہے ہیں ان کی نیند خراب کر رہا ہے تو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے ٹھیک نہیں ہے لا ضرر ولا ذرار کوئی آدمی اس کو سننا نہیں ہے کوئی رغبت نہیں بیان بھی نہیں سننا کچھ بھی ہے لگا کے رکھا ہے کیوں تاکہ لوگوں کو تکلیف دے لوگوں کی نیند خراب کرے یہاں نیت لوگوں کو درد پہنچانے کی اپنا کوئی فائدہ نہیں خود تو سن ہی نہیں رہا ہے لیکن آواز لگا کے رکھی ہے یہ کیا ہے یہ ہے تو نہ ایسے فائدہ پہنچاؤ نقصان پہنچاؤ کہ تمہارا فائدہ ہو نہ ایسا نقصان پہنچاؤ کہ تمہاری کوئی رغبت نہیں ہے نہ تمہارا نقصان ہے نہ فائدہ اور تم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نقصان پہنچاؤ تو یہ جو چیز ہیں یہ دونوں چیزیں الگ الگ مراد ہیں اور یہ عمدۃ القاری میں علماء عینی نے کہی اور بہت سارے علماء نے اس, اسی کو راج قرار دیا ہے۔ ایک اور معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان ضرر یحصل بدونی قصبن والمضارهۃ بالقصد ولهذا جاءت بصیغه المفاعلہ کہتے ہیں کہ برر لا ضرر ولا ضرار کے معنی کیا ہے کہتے ہیں کہ بلا قصد انسان بغیر نیت کے کسی کو نقصان پہنچا دے اور ضرار یہ ہے کہ وہ نیت کے ساتھ اس کو نقصان پہنچا ہے جیسے مثال کے طور پر یعنی آپ نے جو ہے کوئی مشین آن کی اس کی آواز ہو رہی اور آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی کو نقصان آپ پہنچائے لیکن پڑوسی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کے گھر کا پانی جو ہے وہ رس کے دوسرے کے گھر پر جا کے گر رہا اور اس کے گھر پہ پریشانی ہو رہی ہے آپ کی اس میں کوئی نیت نہیں تھی لیکن اس کو آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو ایسا ورر نہیں ہونا چاہیے یعنی جیسے ہی آپ کو معلوم ہو کہ میری وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے آپ کو اس کو روکنا پڑے گا تو یہ ور ہے آپ کی نیت نہیں تھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری تو کوئی نیت نہیں تھی اب میں نے کر دیا اب کیا کروں نہیں جیسے ہی معلوم ہو ورر نہیں آپ کو اس کو ورر نہیں پہنچانا ہے چاہے پہلے آپ کی نیت نہ رہی ہو تو اللہ وررا ولا ضرار اور یہ کہ آپ نیت پہنچا کے اس طرح سے اپنا پرنالا بنائیں کہ اس کے دروازے پہ ہی آپ کا پانی گر رہا ہے اور آتے جاتے بارش کے موسم میں جو ہے وہ ہمیشہ بھیگ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو آپ یعنی اس طرح سے آپ نے کیا مجھے کیا لینا دینا گرے تو گرے میرے پاس اتنی جگہ ہے اس طرح کا آپ معاملہ کریں کہ دوسرے کو اب چاہ کے نقصان پہنچا خاص طور سے دشمنی سے تو کہا کہ اس میں قصد ہے تو یہ غرار ہے تو نہ بلا نیت نقصان پہنچانا ہے اور نہ نیت کے ساتھ آدمی کہے گا کہ بلا نیت تو پھر گنا کہاں سے ہوا کہا کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ بلا نیت اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا علم ہونے کے بعد آپ کو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا آپ اس, کو اس کی اصل پر باقی نہیں رکھ سکتے کہ پہلے کر دیا تھا آپ کیا کروں نہیں آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ آپ کی وجہ سے چاہے وہ بلا ارادہ تھا اس کو نقصان ہو رہا ہے یہ بات یہاں پر شیخ حسین نے نی... یہ قضیہ تو اتنی معنوں میں کہیں ہے۔ حدیث غرر سے متعلق بعض امور کیا ہیں؟ لا ضرر ولا ضرار کے تقاضے کیا ہیں؟ شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں "وهذا الحديث وهذا الحديث اصل عظیم في ابواب كثيره" کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے ایک بہت بڑا اصول ہم کو دیتی ہے کئی ابواب میں۔ ولا سیما في المعاملات خصوصا معاملات کے باب میں کلب و شراعی و جیسے یعنی خرید و فروخت ہو یا کسی کے پاس چیز گروی رکھتے ہیں اس کے پاس تو ان تمام معاملات میں وہی یا توجا جیسے کہتے ہیں کہ نکاح کے باب میں بھی حدیث آتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نقصان پہنچائے یا بیوی اپنے شوہر کو نقصان پہنچائے قدالی کا فلوسایا یوسیت وسیع اسی طرح سے یہ وسیعت کے باب میں حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی وسیعت کرتے وقت میں جو جن کی جن کے لیے وصیت کر رہا ہے ورفا کے لیے نقصان پہنچانے کی وصیت کر جائے فلقا یہ یاد رکھیں فلقا مترو و جب اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ذرر ثابت ہو جائے کہ ذرر ہو رہا ہے اس ضرر کا ہٹانا واجب ہو جاتا ہے اگر معلوم ہو جائے کہ ذرر ہے فلاں چیز میں اس کا ہٹانا واجب ہو جاتا ہے وہ مت سبت البرار وجبی الحت اور جب میں معلوم ہو جائے کہ جان بوجھ کے کوئی آدمی نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر اس اس نقصان کو تکلیف کو ہٹانا واجب ہو جاتا ہے مزید یہ کہ نقصان پہنچانے والے کو سزا بھی دی جاتی ہے تو یہ شیخ حسینی نے بات کہی کہ مقصود اس حدیث کا کیا ہے کہ ہمارا دین ایسا ہے جس میں کسی کے لیے دوسرے کو نقصان اور تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے اور اگر چاہے وہ جانے میں انجانے میں ہو اگر معلوم ہو جائے تو اس کی بھرپائی اور اس کا ہٹانا یہ واجب ہو جاتا ہے کوئی کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے درار کی ایک مثال کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ ادا فکو معروف جب تم اپنی بیویوں کو عورتوں کو طلاق دو تو جب وہ اپنی عدت کے مکمل ہونے کے قریب پہنچ جائیں نے یہی بات شکیتی وغیرہ نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے اور بھی علماء نے <أَجَلَهُن> کہ اپنی عدت پوری کر لیں عدت پوری ہو جائے تو پھر تو اختیار نہیں ہے لیکن عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں کہ اب قریب ہو سکتی ہے عدت مکمل ہو جائے گی طلاق والی ف ام سے کو ہن نہ نہ تو اپنی بیوی بی کو چاہے تو روک لو بہتر طریقے سے رجوع کر کے یا پھر عدت پوری کر کے ہونے دے کر اس کی اس کو یعنی بداء کر دو یعنی اس سے دور ہو جا ولا تمسكوهن ذرارن لتعتدوا اور دیکھو اپنی بیبیوں کو انہیں نقصان اور تکلیف پہنچانے کی نیت سے سرکشی کرتے ہوئے انہیں پھر روک کے نہ رکھو اپنے پاس ومی يفعل بالکا فقد ظلم نفسه جو کوئی ایسا کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کیا سورۃ البقرہ ایت نمبر 231 یہاں پر لفظ کیا آیا ہے ولا تمسكو ضرارا لتعتدوا طلاق دینے کے بعد بیوی بی کو روک کے مت رکھو صرف اس وجہ سے کہ تم اس کو نقصان پہنچاؤ سرکشی کے نیت سے تو یہاں پر ضرار کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے یہاں پہ بھی آیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابن عباس ومجاہد و ومسروق والحسن و قتادہ والضحاک والربيع مقات و غیر واحد اتنے سارے سلف ہیں ابن عباس مجاہد مسروخ حسن بسری قطع ربیع اور مقاتل ابن حیان اور دیگر علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ کا الرجل یتلق کو پہلے کا حال کیا تھا کا الرجل یتلق یو ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا فعدہ رن قبا الدہ عت پوری ہونے کا وقت قریب آ جاتا رجوع کر لیتا الہ نیت کیا ہوتی تھی اس کو رجوع کرنے میں? اس بیوی میں کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی لیکن نیت یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی اور کی بیوی نہ بن سکے اس کو کسی اور کے پاس جانے سے روکنے کے لیے وہ پھر سے رجوع کر لیتا تھا فتعتد. پھر اسے طلاق دیتا تھا اور پھر عدت پوری کرنے کے لیے بولتا تھا تاکہ وہ پوری کرے فَإذا شارفت على العدّة طلق لتطول عليها العدّة. پھر جب پوری ہونے کا پھر طلاق دے دیتا اور اس طرح سے اس سے عت لمبی, لمبی ہوتی چلی جائے فنحا اللہ, اللہ تعالی نے اس سے منع کیا اور اس پر وعید بیان کی اور فرمایا ومن يفعل ذلك بمخالفت ہی امر اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اس نے اپنے اپ پہ ظلم کیا یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہ ظالم بن گیا اپنے اوپر ظلم کیا عذاب کا اقدار اپنے اپ کو بنا دیا۔ ابن کثیر نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے زمانے میں بھی اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ پہلے لوگ ایسا کرتے تھے بیوی کو طلاق دیتے عدت پوری کرنے بولتے عدت قریب ختم ہونے کے آ جاتی رجوع کر لیتے نو نو مرتبہ ایسا ہوتا تھا تو اللہ تعالی نے پھر اس کو تین کی قید رکھی کہ تین مرتبہ ہونے کے بعد اب بیوی یعنی اس کو رجوع کا حق نہیں رہے گا تو یہاں پر پہلے لوگوں کا یعنی یہ حال تھا کہ وہ کئی کئی طلاق دیتے چلے جاتے تھے اور نہ بیوی سے واقعی نکاح کا رشتہ رکھتے نہ اسے طلاق دیتے وہ اسی طرح سے پھنسی کے پھنسی رہ جاتی اسی لیے اللہ نے کہا کہ ولا تم سے کہ سرکشی کرتے ہوئے بیویوں کے اوپر سرکشی کرنے کے لیے تم اپنے بیویوں کو یوں ہی روک کر مت رکھو انہیں نقصان پہنچاتے ہوئے تو یہ بات یہاں پہ آج بھی بہت سارے لوگ کو آپ دیکھیے کہتے ہیں نہ طلاق دوں گا اور نہ بیوی کی طرح رکھوں گا بس روک کے آدمی رکھتا ہے اس کو بیوی کو تاکہ اسے ستاتا رہے طلاق اس کی بیوی میں کوئی رغبت نہیں لیکن اپنے نکاح میں صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ خوش زندگی طلاق کے بعد کسی اور سے نکاح کر کے نہ پا سکے بس اس وجہ سے روک کے رکھتا ہے ستانے کے لیے ستانے کے لیے اس سے منع کیا گیا تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس میں نیت کیا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی اس کو تکلیف دینے کی اس سے اللہ نے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بار بار اللہ بھی جو آدمی دوسروں کو ضرر پہنچائے اللہ اس کو درر پہنچائے وہ من کا شک اللہ علیہ جو لوگوں کے لیے مشقت پیدا کر دے اللہ تعالیٰ اس پر مشقت کو ڈال دے تو جو لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچائے آپ نے بد دعا کی اس کے لیے اور جو لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرے اللہ اس کے لیے تنگی پیدا کر دے آپ نے اس کے لیے بد دعا کی معلومات کی اسلام میں ضرر اور لوگوں کے لیے مشقت پیدا کر دینا تنگی پیدا کر دینا یہ منع ہے بلکہ لوگوں کے لیے آسانی اور لوگوں کے لئے نفع والا مسلمان کو بننا چاہیے خیر الناس انفعهم لیلناس لوگوں میں سب سے بہترین وہے وہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوں ضرر پہنچانے والا نہیں تو اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب السنن نے روایت کیا ہے حدیث ضرار کی اہمیت کیا ہے اس تعلق سے ابن عثیم رحم اللہ فرماتے ہیں حاد الحدیث حاد الحدیث یعتبر قاعدت من قواعد الشریعہ یہ حدیث دین میں شریعت کے قواعد میں سے قاعدہ ہے وہ شریعت کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک بہت بڑا قائدہ ہے شریعت میں اور یہ قاعدہ کیا ہے وہ یہ کہ ہماری شریعت ضرر پر راضی نہیں ہوتی ضرر پر اقرار نہیں کرتی ضرر کوئی کسی کو پہنچائے شریعت میں اس پر اقرار نہیں ہے نو no. شریعت میں نہیں ہے ایسا کسی کے لیے گنجائش نہیں اس بات کی اور وطن وطن عشد عشد. اور شریعت میں اغرار تو اور زیادہ سختی سے یعنی منع ہے کسی کو بے جافا نقصان پہنچانا یہ بھی اسلام میں منع ہے اس میں ایک استثنا ہے کوئی کہ کوئی کہ اسلامی سزا جو ہے اس میں بھی تو غرر ہے چاہے وہ زنا کے کوڑے ہوں یا اسی طرح سے چور کا ہاتھ کاٹنا ہو تو یہ وہ غرر نہیں ہے جو برا ہے کیونکہ اس میں قصد بندے کی طرف سے ہے. لیکن شریعت کے جو معاملہ, جو ضرار اور درار کی جو حدیث ہے اس میں بندے کی نیت ہوتی ہے لیکن یہاں جو یعنی سزائیں شریعت کی ہیں اس اس میں میں اللہ حکم اس میں بندے کو اختیار نہیں ہے اس میں بندے کی اپنی طرف سے کوئی چاہت نہیں ہے بلکہ یہاں پر اللہ کے حکم کا نفاذ ہے تو اگر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو کوئی کہ یہ بھی تو غرر ہے چھوڑ دو مت کرو اس پر رحم کھاتے ہوئے نہیں کیس جب آ جائے گا کوٹ میں تو پھر اس کی سزا ہوگی ہاں بہت سارے معاملات میں حقدار اپنا حق چھوڑ دیں ورثا اگر دیت قبول کر لیں یا یوں ہی معاف کر دیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن شریعت کا نفاظ سزاؤں کے سلسلے میں ہو کر رہے گا اور جو آدمی اس کو نافذ کر رہا ہے جو جلا دے جو ہاتھ کاٹتا ہے یا جو بھی سزا کوڑے برساتا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیے یہ درر پہنچا رہا ہے گناہ نہیں وہ شریعت کا نفاذ ہے تو اس کا ضرر پہنچانا یہ یا اس کو تکلیف دینا مجرم کو سزا نافذ کرنا اس پر یہ اس حدیث کے حکم میں نہیں آتا ہے کیونکہ وہ حکم مستقل الگ ہے تو یہ حدیث بھی ہم نے دیکھی جس میں ضرر اور غرار کا قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اب ہم تیسری حدیث شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ وقت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے تاکہ ہمارے مواد مکمل ہوتا چلا جائے حدیث نمبر 33 آگے ہم بڑھتے ہیں اگر آ, وقت, وقت ہے تو ہم مکمل کر سکتے ورنہ ہم درس کو ختم میں ختم کر دیتے ہیں تاکہ آ, اگلی بات ہم اگلے درس میں کرے لیکن آ, اس حدیث کو بیان کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں حو, آ, آگے جو حدیث نمبر 33 ہے یہ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں ہے اور کسی دعوے کے ثابت کرنے کے سلسلے میں ہے. اس کا عنوان حقوق کے سلسلے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی ضروری ہے مجرد دعویٰ کافی نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعطن ناس بدعواہم لدعا رجال اموال قوم و لیکن البینہ علی المدعی والیمین علی من انکر حدیث حسن رواه البیھقی وغیره وحاکذا حاکذا وبعضه فی الصحیحین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعووں کی بنیاد پر چیزیں دے دی جاتی حق دے دیے جاتے تو لوگ دوسروں کے مال اور خون کے بارے میں دعوے کرنے لگ جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہے اور جو انکار کریں اس کے لیے قسم کھانا ہے یمین ہے جو کسی کے دعوے کے بعد اس کو جھٹلائیں اس کے دعوے کا انکار کریں تو اس کے لیے چاہیے کہ اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر یہ قسم کھائے اور اپنی بات اس کی بات کا انکار کر دیں تو یہ اسلام کا طریقہ ہے کسی چیز کے ثابت کرنے کے تعلق سے حقوق کے معاملات میں تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو بس دعوی کرنے کی بنیاد پر حق دے دیا جاتا ان کی بات کو مان کر نافذ کر دیا جاتا معاملات کو قاضی فیصلہ دے دیتا تو لدارن اموالا قومن و دما اہم تو لوگ دوسروں کے مال اور خون کے بارے میں دعوی کرنے لگ جاتے ہیں یعنی اس نے میرا مال چھینا ہے مجھے واپس دلا دو یا اس نے ہمارے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا ہے اس کو سزا دے دو قتل کرو تو لوگ اس طرح سے دعوے پر لگانے لگتے ہیں اگر یوں ہی الزام لگانا اس کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کا نفاذ ہوتا تو لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کا قائد یہ ہے کہ جو آدمی کسی پر الزام لگاتا ہے یا دعوی کرتا ہے اپنی حق کا تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی دلیل پیش کرے کہ واقعی میرا حق اس پر نکلتا ہے چاہے مال میں ہو یا جان میں ہو اور اگر وہ دعوی پیش نہ کر سکے تو پھر جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے جس پر الزام لگایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قسم کھا کر اس کا انکار کرے اس حدیث کو امام البحقی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس کے بعض حصہ صحیح میں بھی موجود ہے میں سمجھتا ہوں آج کی اتنا کافی ہے مزید انشاءاللہ ہم اس حدیث کی تفصیل اگلے درس میں دیکھیں گے اکو اللہ علیہ وعلیکم اللہ اقبام شیخ محترم کو جزائے خیرتہ فرمائے بڑی علمی گفتگو شیخ ہمارے سامنے کر رہے ہیں ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے علم اضافے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جیسا کی شیخ کہ شیخ نے کے کیا انشاءاللہ اللہ اگلے جمعہ کو پھر ملاقات ہوگی اور باقی جو حدیثیں ہیں یا تیسویں حدیث پڑھی گئی انشاءاللہ اللہ شیخ کتاب و سنت اور علماء شلف کی روشنی میں اس عدیز کی شرح کریں گے اللہ تعالیٰ سے حفاظ فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہم عمل کرنے کی توفیق دے میں آپ لوگوں سے بار بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو عام کریں اور اس پروگرام کو لوگوں کے اندر پھیلائیں زیادہ سے زیادہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں الحمدللہ ہمارے اسے زوم پر بھی کم بیش ایک سو پچیس ایک سو ستائیس لوگ دیکھ رہے ہیں اور یو پر بھی ایک اچھی خاصی تعداد رہتی ہے. جو شیخ کے درس سے فائدہ اٹھاتی ہے لیکن ہماری کوشش یہ رہتی ہے اور ہونی چاہیے آپ لوگوں کی بھی کہ زیادہ زیادہ لوگ اس درس سے فائدہ اٹھائیں یہ مواقع بار بار نہیں آتے اور اتنی قیمتی اور اتنی علمی باتیں بار بار سننے کو نہیں ملتی ہے. اس لیے اس موقع غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ اس درس کے اندر شرکت کریں اپنے دوست احباب کو رشداروں داروں کو بتائیں اور یہ سب سے بڑا ان کے حق کی ادائیگی اپنے پڑوسیوں کو بتائیں دوست احباب کو رشتہ داروں کو بتائیں یہ علمی درس ہوتا ہے سرب صالحین کے عقید و مناج کے مطابق لہذا اگر صحیح معنوں میں ایک مسلمان بھائی کا ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دین سے جوڑیں سرب سالین کے عقید و مناظ سے جوڑیں علماء سے جوڑیں وہ علماء جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں یہ بہت بڑا ان کا حق کا کی ادائیگی ہوگی لہذا اور یہ حق بھی عدی وسیع دین خیرخی کا نا لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے آپ لوگوں کا سب کا کہ ہم اس پروگرام کو زیادہ زیادہ عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں اور جتنے لوگ مستفید ہوں گے آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عجر دے گا تو انہیں باتوں کے ساتھ اس مجلس کے کی اختتام کے اعلان کی جاتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی ٹائم کے مطابق آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں اضافہ فرمائے اور شیخ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق دے اور اللہ اقبام تمام کلمات کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے میزان نے حسنات میں جگہ دے الحمدللہ بڑی یعنی بڑی ہی ویسی بات ہے جن کو سمجھانے کے لیے بہت کچھ ضرورت ہے بڑی آسانی کے ساتھ شیخ ہمیں سمجھا دیتے ہیں مشکل ترین باتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ سمجھا دیتے ہیں یہ ملکہ دیا اللہ رب الامن شیخ محترم کو اللہ تعالی ہم سب کو ان سے استفادے کی توفیق دامن جزاکو اللہ خیر